اہب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ اے لوگو بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد ناجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و بارک و وبارک وسلم قیامت کا دن بہت ہی ہولناکیوں والا دن ہوگا سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اور انسان کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے جنت سے روک دیا گیا ہوگا جہنم کا کھٹکا ہوگا ایسے میں حساب کتاب سے جلد نجات پائے گا کون جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرے گا کثرت سے کیا مراد ہے کسی نے تین سو تیرہ بار کہا کسی نے 500 بار کہا کسی نے سات سو بار کہا مختلف اقوال بزرگوں کے ہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیا جائے اللہ میں نصیب فرمائے ماہ شعبان المعزم وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اس مہینے پندرہویں شب کو شب برائت ہے چھٹکارا پانے کی رات رحمتوں کی برسات کی رات بھلائیوں کے دروازے کھل جانے کی رات اس رات میں انسان کی عمر لکھی جاتی ہے رزق لکھا جاتا ہے موت کے بارے میں لکھا جاتا ہے ڈیروں ڈھیر گناہ گار اور مغفرت سے فیضیاب ہوتے ہیں مگر بعض ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کریں ہمارے اکالی سلاط اسلام نے چھ آدمیوں کے بارے میں ایک روایت میں یوں ہے فرمایا شراب کا عادی ماں باپ کا نافرمان فرمان زنا کا عادی قطع تعلق کرنے والا تصویر بنانے والا چغل خور اور بھی روایات ہیں مشرک عداوت والے کے بارے میں بھی ہے کینا رکھنے والوں کے بارے میں بھی ہے وہ جو شراب کا عادی ہے وہ شب براعت میں بھی نہیں بخشا جاتا یہ اتنا بڑا مجرم ہے اور شب براعت پر بھی نہ بخشا جائے اب وہ بھی اب بھی توبہ نہ کرے تو کب توبہ کرے گا اتنی بڑی بات ہی نہیں اتنا بڑا مجرم ہے یہ برائیوں کی ماں مکتبت المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے اس کو اگر پڑھیں تو اس کی برائیوں سے کافی حد تک آگاہی ہو جائے گی دوسرا وہ بدنصیب ہے جو شب کی بخش سے محروم رہتا ہے جو ماں باپ کا نا فرمان اللہ تبارک وطلا والدین کے نافرمان کی شب براعت میں بھی بخشش نہیں فرماتا ماں اور باپ کو ستانے والے اور نافرمانی کرنے والے کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا یاد رکھیے ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گنا ہے اور عذاب کا باعث ہے قرآن پاک نے والدین کی نافرمانی سے منع کیا عہدی سے میں والدین کی نافرمانی فرمانی سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آئٹ نمبر تیئیس میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ان کو اف بھی نہ کہو ہوں بھی نہ کہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان علی شان ہے اگر کلام عرب میں لفظ اف کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ ہوتا جس میں لفظ اف کی بجائے کم تکلیف کا معنی پایا جاتا تو وہی کم تکلیف والا لفظ فرمایا جاتا فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اچھا رویہ کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے اور جو والدین کی نافرمانی فرمانی کرے اللہ کے پناہ فتح و رضویہ شریف میں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدید دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ لے فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قار کی نافرمانی ہے اور باپ کی ناراضی اللہ جبار قہار کی ناراضی ہے جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوگا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا کوئی نیک عمل اصلاً مقبول نہیں عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی شدید آفتیں آئیں گی مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے کس کو جو باپ کا نافرمان باپ کا نافرمان باپ اگر شریع طور پر صحیح حکم دے رہا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہی اس کا کہنا ہے پھر بھی نہیں مانتا تو یہ نافرمان ہے اور نافرمان کے لیے کتنے سخت معاملات ہیں المسترک لح حدیث نمبر سات ہزار تین سو ارشاد ہوا سب گناہوں کی سزا اللہ تعالی چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے نافرمان جو ہے ماں باپ کا اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان فرمان اگرچہ روزہ رکھے نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ نماز روزہ میں یکتا ہو جائے منفرد ہو جائے اور اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضب فرمائے گا مجمع الزوائد حدیث نمبر چار ہزار 763 فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا ماں یا باپ کو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی ہے بدبخت ہے مسند احمد حدیث نمبر 7455 فرمایا اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا ابن ماجہ حدیث نمبر 3662 ہزار فرمایا ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کے سزائیں صفا پچانوے پر میرے اکالی سلاط اسلام کا یہ فرمان لکھا ہے جہنم والدین کے نافرمان فرمان اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا امیر اللہ سنن نصیحت فرماتے ہیں تو شب برات آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سارے رشتے دار دوست احباب وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں سب کو راضی کریں ماں باپ کو بھی تو راضی کرنا ہے نا ماں کو بھی راضی کرنا ہے باپ کو بھی راضی کرنا ہے ان سے معافی مانگنی پیر پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر آنسو بہا کر ان کو راضی کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اس کے حبیب راضی ہو جائیں اور شب برات میں مغفرت یافتگان کی فہرست میں ہم شامل ہو جائیں ماں باپ کو بھی اولاد سے معافی مانگنی چاہیے اور شوہر کو بیوی سے بیوی کو شوہر سے اپنی اولاد سے بھی دوستوں سے بھی بھائیوں سے بہنوں سے بھتیجوں سے بھتیجیوں سے بھانجوں سے بھانجیوں سے خالہ سے اپنی پھپھی ماموں چچا نانا نانی دادا دادی یہ قریبی رشتے ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں، شب برات سے پہلے پہلے ان کو راضی کریں ایسا نہ ہو کہ ہم شب برات کے مغفرت یافتگان میں شامل ہونے سے محروم رہ جائیں اللہ نہ کریں ماں باپ فوت ہو گئے اب کیا کریں وہ مکتبۃ المدینہ نے اعلی حضرت کا ایک رسالہ شائع کیا ہے اس کو پڑھیں ماں فوت ہو گئی یا باپ فوت ہو گیا یا دونوں فوت ہو گئے تو مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق باقی ہیں ان کی جائز وصیت پوری کی جائے ان کی قبر پر کثرت سے حاضری دی جائے ان کے لیے اسالے ثواب کیا جائے ان کا قرضہ ہے تو وہ اتارا جائے اور گناوں سے بچ کر انہیں رنجیدہ ہونے سے بچایا جائے کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین فوت شدہ ماں کے پاس اولاد کے اعمال ہر ہفتے یعنی ویکلی پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ گنا دیکھتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں نیکی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں تو ان کو رنجیدہ ہونے سے بچایا جائے کس طرح گناہوں سے بچا جائے نماز ترک کرنے سے بچا جائے روزہ جو فرض ہے اس کو چھوڑنے سے بچا جائے بدنگاہی سے بچا جائے نت جو حرام نشے ہیں ان سے بچا جائے ماں باپ کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ جتنے گنا ہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے گناہوں برے چینل وغیرہ وغیرہ ان سے بچ کر اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کو رنجیدہ ہونے سے بچایا جائے تو ماں باپ کا نافرمان شب برات میں بھی نہیں بخشا جاتا اللہ ہمیں مغفرت یافتگان کی فہرست میں شامل فرما لے تو بے مغفیرت ہوں یا ہو کرم <مصفان> مصطفیٰ یا رب امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدکاری کا عادی یہ بدنصیب بھی شب برات میں نہیں بخشا جاتا جب تک کہ تو نہ کرے اور بدقسمتی کے ساتھ سوشل میڈیا کا مس یوز موبائل انٹرنیٹ اور اللہ کی پناہ گناہوں کا سلسلہ عام ہو گیا اور آپس میں غلط رابطے اور غلط تعلقات نتیجہ بہت ہی بھیانک دنیا میں بدنامی قبر و حشر میں ذلت اور رسوائی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جہنم کے خطرات مکتبت المدینہ کی کتاب ہے اور واقعی پڑھنی چاہیے اس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اس میں یہ لکھا ہے یہ وہ جرم ہے بدکاری کہ دنیا کی تمام قوموں کے نزدیک یہ برا ہے جرم ہے گنا ہے اور دین اسلام کے اندر بدکاری کو کبیرہ گنا سمجھا جاتا ہے تو دنیا آخرت میں بدکاری ہلاکت کا سبب ہے اور اس جہنم میں لے جانے والا کام ہے پر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کے آئے نمبر بتیس میں تو یہ ارشاد ہوا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ بہت بری بات ہے یہ بہت بری راہ تو ہمیں یہ فرمایا گیا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی ان باتوں سے بھی بچو جو تمہیں بدکاری کی طرف لے کے جائیں اب جب نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر کیسے بچے گا اب فلمیں ڈرامے دیکھے گناہوں بڑے چینل دیکھے رقاصوں کے رقص دیکھے تو پھر بچے گا کیسے بخاری شریف حدیث نمبر 6810 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدکاری کرنے والا جتنی دیر تک بدکاری کرتا ہے اس وقت تک مومن نہیں رہتا یعنی اس کا ایمان کا نور اس وقت اس سے جدا ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو نور ایمان اس کو پھر مل جاتا ہے مگر استقفیر اللہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اس کو تو علما نے بہت سخت بات لکھا ہے استقفر اللہ کہیں وہ گناہ کو ہلکا جان کر ایسا کریں تو ایسا نہ ہو کہ وہ بربادی ہو جائے ایمان کی بربادی کا سلسلہ نہ ہو جائے مستدرک حدیث نمبر دو تین سو آٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں بدکاری اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالی کے عذاب کو حلال کر لیا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 1541 سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لانت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرم گاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایزا دے گی استق فرال استقفر اللہ استقفر اللہ, اللہ اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ تعالی سچی توبہ نصیب فرما دے تو بدکاری کرنے والا جو ہے وہ ذرا غور کرے کہ اگر ایسا معاملہ اس کی بہن بیٹی ماں پھپھی خالہ جو کریبی رشتے دار عورتیں ان کے ساتھ کوئی کرے تو اس کو کیسا لگے گا ظاہر پسند نہیں کرے گا تو پھر کوئی کیسا پسند کرے گا کوئی کیسے پسند کرے گا کہ کسی کی بہن کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کی خالہ کے ساتھ کسی کی بھپی کے ساتھ کوئی تو ایسا بدنصیب سچی توبہ کرے تو رب کی رحمت بہت بڑی ہے ورنہ شب بارات میں مغفرت یافتگان کی فہرست میں ایسا نہ ہو اس کو جگہ نہ ملے محروم نہ رہ جائے رب کی بخش اور مغفرت سے کترا تعلق کرنے والا رشتے داری کاٹنے والا یہ بدنصیب بھی محرومانے شب برأت میں شامل ہے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چوراسی میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطعات کرنے والا یعنی رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا بیٹا بیٹی سے تعلق توڑ دینا ماں یا باپ کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دینا نانا نانی کے ساتھ تعلقات ختم کرنا دادا دادی بھائی بہن خالہ ماموں چچا پھپی وغیرہ یہ رشتے دار یہ تو قریبی رشتے دار ہیں غبول ارحام ہیں تو شریع اجازت کے بغیر ان سے اگر تعلقات ختم کریں گے میل جول ختم کریں گے تو یہ ہے کترا رشمی اور جہنم کے خطرات سفر نمبر چھیانوے پر ہے بھائیوں اور بہنوں چچاؤں پھوپیوں, بھتیجیوں, بھانجو اور نوازوں وغیرہ سے اس طرح کا بگاڑ کر لو کہ یہ کہہ دو کہ تم میری بہن نہیں میں تمہارا بھائی نہیں یہ کہہ کر بالکل رشتہ داری کا تعلق ختم کر لو ایسا کرنے کو قطع رحمی اور رشتہ کاٹنا کہتا ہے کہا جاتا ہے اور یہ شریعت میں حرام ہے سخت گناہ کا کام ہے اور اس کی سزا جہنم کا درد ناک آزاد ہے پارہ سورہ محمد کی آج نمبر بائیس اور تیئیس میں اس کا بیان ہے حقوق کل ہوگا میرا کیا کرم مجھ کر دے کرم یا ہی کرم یا ایلا کرم, یا الہی کرم کرم یا لائی کرم یا کرم الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو شب برأ سے پہلے پہلے والدین نانا نانی دادا دادی بھائی بہن خالہ ماموں چچا پھپھی نوازے پوتے پوتیاں جو بھی رشتے دار ہیں ان سے سوری کرنی چاہیے ان سے معذرت کرنی چاہیے ایکسکیوز کرنا چاہیے ان کو راضی کرنا چاہیے اچھا سلا رحمی کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں سنیں ہم سلا رحمی کریں گے رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں گے رابطے میں رہیں گے میل جول رکھیں گے ان کی ضرورت مدد کرتے رہیں گے اچھے مشورے دیتے رہیں گے اللہ تعالی راضی ہوگا سلا رحمی کرنے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ شیطان کو غمگین کرتا ہے اس کو غمگین ہی کرنا چاہیے جو سلا رحمی کرتا ہے اس عمل سے اس کی عمر میں اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے جو سلا رحمی کرتا ہے اس کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کا چین نصیب ہوتا ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ فرائض کی تکمیل کے بعد افضل اعمال وہ ہیں جو مومن کی خوشی کا باعث بنے تو یہ بھی مومن ہیں نا مسلمان ہوتے ہیں ہم مسلمان تو ہماری اولاد بھی مسلمان ہیں الحمدللہ تو ان کو راضی کرنا چاہیے سلا رحمی کرنے سے محبت میں ترقی ہوتی زیادتی ہوتی جن لوگوں پر احسان کریں گے وہ اس کی خوشی اور غنی میں شامل ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے تو آپس کی محبت بڑھے گی بیٹی کی پرورش مکتبت المدینہ کا بڑا پیارا رسالہ لائے آپ اس میں یہ سلا رحمی کے فضائل اور فوائد پڑھ سکیں گے تصویر بنانے والا یہ بھی شب براعت کی برکتوں سے اور مغفرتوں سے محروم رہے گا شدید وعید اس کے لیے آئی ایک حدیث میں بخاری شریف کی تصویر بنانے والے پر خدا کی لعنت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں اس نے جتنی تصویریں بنائی ہیں ہر تصویر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جان پیدا فرمائے گا جو اس کو جہنم میں عذاب دے گی اس کے بارے میں اس حدیث کے تحت یہ لکھا گیا کہ اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر میں جان ڈال دی جائے گی اور وہ سب مل کر اس کو عذاب دیں گے یا ہر تصویر کے بدلے ایک فرشتہ اس پر مسلط ہوگا جو اسے عذاب دے گا اللہ کی پناہ حضرت ابنی عباس رضی اللہ رہنما نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے تصویر بنانا ہی ضروری ہے تو درخت یا ان چیزوں کی تصویریں بناؤ جن میں روح نہیں جان نہیں اور یہ جو مدنی چینل پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ ہے کہ جیسے آپ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں آئینے میں اپنا مرر میں اپنا عکس دیکھتے ہیں شب برات کی برکتوں سے مغفرتوں سے بخشیشوں سے محروم رہنے والوں میں چغل خور بھی ہے اللہ کی پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فرید و تن مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے مگر علم تو وہ حاصل کریں جس میں دنیا کا مال ملے شہرت ملے عزت ملے آنر ملے, عونر ملے. وہ علم جو رب کے قریب کرے وہ علم جو ہمیں گناہوں سے آگاہ کرے وہ علم جو ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں بتائے علم قرآن علم حدیث علم دین اس کی طرف رغبت بدقسمتی کے ساتھ کم ہے تو یاد رکھیے خوری یہ بھی باتنی امراض ایک مرض میں سے ہے اور اس کا علم سیکھنا فرض ہے چغل خوری کیا ہے امیر علیہ سنت برے خاتمے کے اسباب صفا نمبر نو اپنے رسالے میں لکھتے ہیں علامہ عینی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسرے کو پہنچانا چغلی ہے اور قرآن پاک نے بھی چغلخور کی مذمت کی پارہ انتیس سور قلم کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں اس کی مذمت کی گئی اور یہ بھی یاد رکھیے اترغیب و ترغیب حدیث نمبر اٹھائیس کہ یہ چغل خوری جو ہے یہ ایمان کو برباد کرنے والا عمل ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح قط کر دیتی ہے, دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ تعالی ہمیں چغل خوری سے بچائے میرے اکالی سلاط وسلام نے ارشاد فرمایا المرجم الاسد حدیث نمبر 7697 ہزار چھ اللہ اجزاجل کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہیں جن کے ساتھ رہنے والا ان سے اذیت نہیں پاتا جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور پاک باز لوگوں کے ایب تلاشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس کی ناراضی کی طرف لے کر جانے والے ہیں اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جو شب برا جیسی رات میں بھی بخشی سے معروم کر دیتے ہیں کتنے برے اعمال ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے میرے اکالی صلاح اسلام نے فرمایا تلغیب و ترغیب حدیث نمبر دس غیبت کرنے والوں چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عید تلاش کرنے والوں کو اللہ عزوجل قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا اللہ کی پناہ اللہ ہمیں شب برات کی برکتیں نصیب فرمائے مشرق بھی شب برات میں نہیں بخشا جاتا اسی طرح کافر بھی نہیں بخشا جاتا و کینہ والا بھی نہیں بخشا جاتا اسی طرح کپڑا لٹکانے والا تکبر کے ساتھ قاتل یہ بھی رب کی خاص رحمت سے شب برات میں محروم ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے جادوگر بھی اس رات وہ بخش سے محروم رہتا ہے کاہن نجومی پامسٹ وہ یہ بھی اس رات بخش سے محروم رہتے ہیں اللہ تعالی ہماری اور مسلمانوں کی بخش فرمائے امین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم